اگر کسی تنظیم یا جماعت کا فنڈ زکات کی مالیت کے برابر ہو جائے تو کیا زکات ادا کی جائے گی یا نہیں جبکہ یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تنظیم یا جماعت کے پاس جو پیسہ ہے وہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکات واجب نہیں ہوگی لیکن ایک بات تنظیم چلانے والے جماعت چلانے والے ان کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ جو تنظیم یا جماعت کے پاس کسی سے زکات کی میں لیا ہے اور وہ اگر سال گزرنے سے پہلے خرچ نہیں ہوا اور وہ دوسرا سال آ گیا تو اب یہ جو زکات جس صاحب نے دی ہے تنظیم تو زکات نہیں دے گی مگر اس پر زکات ہوگی جس کا اصل میں یہ پیسہ ہے میں مثال دیتا ہوں جیسے ایک شخص نے ہمارا ادارہ انوار القرآن یا جماعت اہل سنت یا دار العلم امجدیا کہ یہ زکات کے پیسے ہیں زکات کی مد میں خرچ کیجئے گا ہم نے اس کو زکت ہی کے پیسے رکھ لیے اور سال بھر بیت گیا اور ہم نے اس سے خرچ نہیں کیے تو جس کے یہ ایک لاکھ روپے ہیں اس پر ڈھائی ہزار روپے اور زکات لگ گئی کس پر زکات لگے گی اصل میں جو اس مال کا مالک ہے وہ ڈھائی ہزار روپے اور دے گا اور اگر ایسا ہو کہ آپ اس سے ایک لاکھ روپے زکات لے لیں اور خرچ نہ کریں اور خرچ نہیں کرنے کے بعد دوسرے رمضان میں کہی علی جناب جو ہم آپ سے ایک لاکھ روپیہ لے گئے تھے تو دھائی ہزار آپ پر اور نکل رہی ہے تو آپ کو چھوڑے گا وہ دیکھیے آپ ہاں. وہ آپ کو آسانی سے تو نہیں چھوڑے گا تو اس لیے جو جماعتیں ہیں زکات کی مد کی رقم کو سال آنے سے پہلے زکات کی مد میں اس کو صرف کر دینا چاہیے ورنہ دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوگی البتہ جو ادارے کے پاس اتیاجات ہیں قربانی کی کالیں ان پر زکات اس لیے نہیں کہ وہ کوئی انفرادی قسم کی ملکیت یا کسی شخص کی ملکیت نہیں ان پر زکات نہیں